آج اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والی اللہ تعالیٰ کی شریعت کی دشمن حکومتیں مسلمان امت کے اوپر قائم ہے ایسے علماء اس امت کے اوپر مسلط ہیں آج جو کہ اس امت کو نشے میں اور خواب میں رکھنے کی کوششوں میں رہتے ہیں ان علماء میں سے اکثر یا منافق ہیں یا آجز ہیں اپنے آپ کو آجز کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور اسلامی انقلابی تحریکوں کے جو دائیں ہیں ان میں سے بھی اکثر آج جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں تو نتیجہ اس کا کیا ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ فرعونوں کی جو حکومتیں ہیں ظالم جو حکومتیں ہیں یہ مجاہدین کے گروپوں کے ساتھ مصروف ہو گئی ہیں لقما ہے نا مجاہدین ان کے لیے ان کو ذبح کر رہے ہیں ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں ان کو ٹارچر اور تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کو در بدر کر رہے ہیں اور ان کو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں اور دوسرے فقط تماشا کرتے ہیں کچھ تو وہ بھی ہیں جو کہ ان کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا تھا تمہیں ایسا نہیں کرو ہم نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ ایسا مت کرو ہم نے پہلے تمہیں سمجھایا تھا کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا جیسے وہ خود منافق ہے چاہتا ہے کہ مجاہدین بھی اسی کی طرح ہو جائیں عید عقول المنافقن اول دین افق الوبیم مارت غر رہا الا یہ منافقین اور دلوں میں بیماری موجود لوگوں کی عبارت ہے اور ان کی باتیں ہیں کہ دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے ناود اللہ۔ اتنی بڑی حکومت کے ساتھ تم مقابلہ کرنے نکلے ہو ہماری داڑیاں سفید ہو چکی ہیں اور تم کل کے بچے اور یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو اور ہزاروں قسم کی باتیں ہیں جن کو آپ کہنا سوائے اپنے زخموں کو مزید خریدنے کے اور کچھ نہیں ہے میں آپ کو ہمارے مدارس کے ماحول کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اسکول کالج اور یونیورسٹی والے بیچارے وہ تو ویسے ہی دین پڑ نہیں رہے وہ تو بس اللہ تعالی جس کو ہدایت دے دے دے دے ورنا ماحول تو ان کا دین کا نہیں ہوتا ہے بیچاروں کا ٹھیک ہے نا ماحول تو ان کا دین ہی نہیں ہوتا ہے وہ تو دنیاوی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں دینی تعلیم میں مصروف مدارس کا ماحول میں آپ کو بتاتا ہوں جب میں نے اپنے ایک استاد کو یہ کہا کہ میں جہاد کے لئے جانا چاہتا ہوں تو ناؤد باللہ انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا آج بھی جب میں یہ سوچتا ہوں تو ان کے لیے تو پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کرے لیکن خود بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں کہ کتنی بڑی بات انہوں نے کی ہے جب میں نے ان کو یہ کہا کہ میں جہاد کے میدان میں جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم اپنی زندگی پہاڑوں میں ضائع کرو گے یہ ان کا الفاظ تم اپنی زندگی پہاڑوں میں ضائع کرو گے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گویا کہ جہاد کے میدان میں پہاڑوں میں گمنا پھرنا ان کے نزدیک یہ زندگی کا ضیاع ہے جس عبادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت ثنا الاسلام اسلام قرار دیا ہے اس کو وہ زندگی کا ضیاء قرار دیتے ہیں کہتے ہیں آپ اپنی زندگی ضائع کریں گے اور آج کل ہوتا یہ ہے کہ آپ مدرسے کے طالب علم ہیں آپ جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو خواب آور گولیاں دی جائیں گی آپ کو نشاور گولیاں دی جائیں گی خواب اوور گولیاں دی جائیں گی کے ذریعے سے آپ مزید سوئیں گے یہ خواب آور گولیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں ہمارے مدارس میں جو اس کی قسمیں ہیں ان میں سے چند ایک کا میں تذکرہ کرتا ہوں آپ کسی استاذ کے پاس چلے جائیں گے بات یہاں پر یہ واضح رہنی چاہیے کہ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں اچھے لوگوں سے الحمد للہ ہمارا ماحول خالی نہیں ہے اور انہی کی دعاؤں کے نتیجے میں الحمد ہم جات کے میدان میں آئے ہیں اچھے لوگوں سے ہمارا ماحول اور ہماری امت کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ خیر امت ہے اور خیریت اور خیر کی جو صفت ہے یہ ہمارے امت سے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا کی ہے نا میں یہاں اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کا حال کیا ہے طالب علم بیچارہ بہت ہی عقیدت کے ساتھ جب جہاد کی آیات اور احادیث کو سنتا ہے اور مسلمانوں کی مظلومیت کے بارے میں پڑھتا ہے دیکھتا ہے سنتا ہے تو اپنے کسی استاد کے پاس چلا جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ استادی میں جہاد کرنے جانا چاہتا ہوں تو اس کو سب سے پہلی یہ گولی دی جاتی ہے بھائی پہلے سبق پڑھو پڑھائی کرو اس کے بعد چلے جانا جہاد اچھا تو وہ سبق پڑھتا ہے پھر جب وہ فارغ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ استادی آپ تو مجھے جہاد کے لئے چلے جانا چاہیے میں نے تو سبق بھی پڑھ لیا اور فارغ بھی ہو گیا میں علم میں نے حاصل کیا ہے الحمدللہ دور حدیث بھی مکمل کر لیا ہے تو آپ کو یہ کہیں گے کہ بھائی مسلمانوں کے بیت المال سے یہ مدارس چلتے ہیں تو مسلمانوں نے تمہیں اس لیے تو نہیں پڑھایا تھا کہ تم وہاں جہاد کرنے چلے جاؤ نوزب اللہ مسلمانوں نے تو اس لیے تمہیں پڑھایا تھا تاکہ تم اپنے اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ اور مدرسے میں نوکری کرو تو مدرسے میں نوکری کے لیے چلا جاتا ہے اور پھر اگر وہ یہ کہے کہ بس میں نے ایک سال نوکری کر لی مدرسے میں انشاءاللہ حق ادا ہو گیا تو وہ کہیں گے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا تم جوان ہو چکے ہو بڑے ہو تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں تمہیں ایک شادی کرنی چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے اور اپنے بال بچے پالنے چاہیے تو یہ نوکری اور چوکری کے چکر میں بےچارہ بڑھا ہو جاتا ہے اور جہاد کے میدان میں جانے کی نوبت نہیں آتی ان خواب گولیوں کی تفصیل بہت زیادہ ہے مختلف طریقوں سے ہمارے نوجوانوں کو سلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں جاؤ وہاں جا کر کیا کرو گے تم دیکھو فلان گیا تھا اس نے ایسا کر دیا دیکھو فلان گیا تھا وہ ایسا ہو گیا اپنے مستقبل کا سوچو اپنے, اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچو تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے درس تدریس انتقال رحم اللہ رحمۃ کہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو کہ ہمارے لیے نمونہ عمل تھے ان کی زندگی کیسی ہوتی تھی اسلم ثم حاجر و شہید الغزوات وست قتل في مارکتی کزا و کزا و روی واحد رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث روایت ہوئی ہے صرف ان سے اور اسے بعد میں ذکر کیا جاتا ہے سب سے پہلے ذکر یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہوئے ہجرت کی نصرت کی جنگوں میں وہ شریک ہوئے اتنے کافروں کو انہوں نے مارا اور آخر خود زخمی ہوئے شہید ہوئے اور انہوں نے ایک حدیث روایت کی ہے اب آپ دیکھیے یار کتنا بدلا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث جن میں ترک جہاد کی وعیدیں آئی ہیں یہ ہمارے مدارس کے علماء طلباء کے لیے نہیں ہیں اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں من ماتا ولم یقو ولم یحد نقصول غزم مات اعلیٰ شعبہ النفاق کہ جو مر جائے اس نے نہ ہی جہاد کیا ہے اور نہ ہی جہاد کی تیاری کی ہے تو وہ منافقت کے ایک شعبے میں مرے گا یہ کوئی معمولی بات ہے کہ کوئی منافقت کے شعبے میں مرے کم از جہاد کی تیاری کے معاملے میں تو یہ خواب اور گولیاں نہیں دینی چاہیے مجھے یاد ہے کہ جب افغانستان میں روس کے خلاف جہاد جاری تھا اس وقت ہم یہ دس نو سال کے ہوتے تھے بڑے بڑے مدارس میں کراچی میں باقاعدہ جنگی تربیتیں دی جاتی تھی کشمیر اور ہندوستان کا جہاد دکھایا جاتا تھا لیکن اب جسمانی مشق اور ورزش کے سلسلے میں بھی پابندیاں ہیں۔ پہلے ہمارے مدارس میں بنوٹ یعنی لاٹیاں گمانے کا جو فن ہے یہ باقاعدہ بڑے بڑے اساتذہ آ کر سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے لاٹھی گمانہ یعنی تلوار گمانہ تو اس کی باقاعدہ تربیت دی جاتی تھی اور طالب علم جو ہے صبح صبح نکل کر سب ورزش کیا کرتے تھے لیکن اب یہ باتیں نہیں رہی مدرسے کی طرف سے ترتیب کی بات تو دور کی ہے اگر کوئی خفیہ طور پر کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی بڑی آزمائشیں آ جاتی ہیں ضروری ہے کہ وہ برائلر مرغی کی طرح ہو بالکل ہاتھ پاؤں ہلانے کی اجازت نہیں حالانکہ ہم تو ایک ایسی امت ہیں جس کے امام بخاری رحمہ اللہ جب دوڑتے تھے تو تمام شاگرد پیچھے رہ جاتے تھے ان باتوں کو سن کر ناراض ہو تو کوئی حرج نہیں ہے ان کو چاہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں یقل العلم و یکسر الجہل و وہ فی روایت ویف صوفی ہی علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت میں اضافہ ہو جائے گا اور موٹاپا عام ہو جائے گا اس لیے ایک موٹے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک پیٹ علم کا ہوتا ہے اور ایک پیٹ صحت کا ہوتا ہے اور ایک پیٹ بیماری کا ہوتا ہے اور حضرت فرماتے ہیں کہ جو میرا پیٹ ہے یہ علم کا پیٹ ہے یہ جو ان کی انتڑیوں میں غلازت اور پاخانہ بھرا ہوا ہے یہ علم ہے شرم تم کو مگر نہیں آتی حسم اللہ وقی. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے شاگردوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تیر اندازی کے اتنے ماہر تھے کہ ان کا کوئی تیر خطہ نہیں جاتا تھا شاگردوں کے ساتھ تیر اندازی کی مشق کیا کرتے تھے اور شاگرد ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے پانچ پانچ میل دوڑتے تھے اور شاگرد پیچھے رہ جاتے تھے کیا کہا جائے امت کو سلانے کے لیے اور امت کو خواب اور گولیاں دینے کے لیے ہزار طریقے اپنائے جاتے ہیں اسلام کے درد سے معمور کوئی جوان اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ اس نظام کے خلاف ہمیں جنگ کرنی چاہیے یہاں سود نہیں ہونا چاہیے یہاں عدالتی نظام اسلامی ہونا چاہیے اور یہاں پر شریعت نافذ ہونی چاہیے تو کہتے اس جذباتی کو دیکھا جذباتی اور ہے حالانکہ تفسیر قرطبی میں یا تفسیر تبری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی ایک منافق کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس منافق نے نعوذ باللہ پیغمبر علیہ الصلاۃ وسلام کی شان میں گستاخی کی تو اس صحابی نے کہا کہ اگر تم نے دوبارہ کہا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا تو اس نے دوبارہ کہا تو انہوں نے مار کر اس کا منہ توڑ دیا یہ لوگ ہوتے تو کہتے جذبات سے کام لے رہا ہے ذرا حکمت سے کام لیتا ذرا اس کو سمجھاتا ماشاء اللہ کیا علم ہے اور کیا حکمت ہے ہمارے پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کی شان میں گستاخیاں ہوں اللہ تعالی کی توحید کا مذاق اڑایا جائے جمہوریت کے ذریعے کہ حاکم آسمان پر اللہ ہے اور زمین پر نواز شریف نعوذ باللہ ازب منہ سے وہ نہیں کہتے لیکن حقت میں کر رہے ہیں نا سیکولرزم کا مطلب کیا ہے نماز روز زکوۃ اللہ کے لیے ہو اور حکومت جو ہے وہ بندے کے لیے ہو یہ تو ہے سیکولریزم اور یہ ہمارے ملکوں میں نافذ ہے پوری دنیا میں سخت نافذ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مذاق اڑایا جا رہا ہے چیلنج کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور شب و روز دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کوئی جوان ان حالات کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاد کرنے کی بات کرتا ہے تو اس پر سب سے پہلے حملے انہیں کی طرف سے ہوتے ہیں جو کہ دین کے عالم بردار ہیں حالانکہ ان کو تو جا کر اس کے ہاتھ پاؤں چمنے چاہیے کہ ماشاءاللہ اللہ یار کوئی مرد تو موجود ہے اس ماحول کے اندر جذبات پر قابو رکھنا چاہیے اللہ ہماری پوری عمارت کو حملہ کر کے ختم کر دیا گیا پھر بھی ہمیں ہاتھ پاؤں نہیں ہلانے چاہیے ہماری ایک چھوٹی سی اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی اس پر پوری دنیا نے حملہ کیا اور پاکستان شریف نے بھی حملہ کیا اور پھر اس پاکستان شریف کے خلاف جو کہ انگریزوں نے اپنے مقاصد کے لیے قائم کیا محمد علی جناح کے ہاتھوں پر مسلم ہندوستان کو ٹکڑا ٹکڑوں میں بانٹ دیا اس ملک کے خلاف آپ جہاد کریں گے تو آپ فسادی ہو جائیں گے اس ملک کے آئین کے خلاف آپ بات کریں گے تو آپ دہشت گرد ہوں گے اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف آپ آواز اٹھائیں گے تو آپ احمق ہوں گے بے وقوف ہوں گے اتنے بڑے بڑے علماء کے سامنے آپ بات کرتے ہیں بھائی بڑے بڑے علماء کی بات کیا ہے یہاں پر بات تو دین کی ہے بات تو کتاب و سنت کی ہے بات تو دلیل کی ہے تو اس طرح خوابہ اور گولیاں دے دے کر مسلمان نوجوانوں کو سلایا جاتا ہے اور جو حق بات کہنا چاہتے ہیں ان کو